إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجيال أعمالنا من يهده الله فلا مغذله ومن يضلل فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا محمد أبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغره لمهدثاتها وكل موادسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يدع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل وهواء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 اللہ عزت میں اپنی رحمت اور فضل اور خاص مہربانی کا ہم بے اس طرح اظہار فرمایا کہ ہمیں اپنے آخری بیانبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے آپ کا امتی ہونا ہمارے لیے فخر اور بہت بڑی شہادت کا مقام ہے جس کا ایک مظہر قیامت کے دن اس طرح سامنے آئے گا جیسا کہ نویل اسلام کی حدیث ہے نحن سواغتون ہم با اتوار زمانہ کے سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے انبیاء میں سے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اور امتوں میں سے سب سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوگی رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کتاب و سنت کے نصول سے واضح ہے آپ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بیان میں کسی قسم کے غلوم کی ضرورت نہیں ہے مبالغہ میری کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے جھوٹ وہاں بولنا پڑتا ہے جو بھی ناجائز ہے جہاں کچھ بھی نہ ہو مبالغہ امیزی اور غروب وہاں برتنا پڑتا ہے جہاں دامن خالی ہو لیکن محمد الرسول اللہ رسلم کا دامن آپ کا مقام آپ کی شان آپ کا مرتبہ آپ کی توصیف و تعریف قرآن و حدیث میں بھری پڑی ہے اور افسوس یہ ہے کہ اصل مقام کا اظہار اور بیان مفقود ہوتا جا رہا ہے اور جھوٹ غلامہ سازنی مبارکہ ملنی اور غلط ان تمام کے راستے کھولے جا رہے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عیا کمبر غلو فا کا منکانا قبل کمر غلو غلوب سے بچو تم سے پہلی قوموں کو غلوب غلو نے برباد کر دیا اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تعالو فی دیدی اپنے دین میں غلوب غلو سے کام مت لو نبیر اسلام یہ دور حدیث اللہ تو ضروری کماثرت نظارہ یہ سب نہ مریت ان نمانا عبد اللہ و رسول فقول عبد اللہ و مجھے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ اوپر نہ اٹھاؤ جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا دیا اور بربادی ان کا مقدر بن گئی تم ایسا نہ کرنا ورنہ تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے انما انا عبد اللہ کو رسول میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول اللہ تعالی کی محبت کا یہ بھی ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانے پاک میں کئی مقام پر اپنا بندہ کہا ہے اور اپنا رسول کہا ہے فقول فلح تو تم بھی مجھے اللہ کا بندہ کہو اللہ کا رسول کہو یہ میرا مقام لاکولی کما تو مول آج مجھے دیکھ کر کھڑے بت ہوا کرو جیسے عجمی اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کس طرح آپ غلوق کی نفی کرتے ہیں ایک دفعہ عید کے موقع پر نویر اسلام لیتے ہوئے تھے اور کچھ بچیاں جہادی نظریں پڑھ رہی تھیں ایک بچی نے یہ الفاظ کہہ دیے بفینہ نبی گیار مماد کی ہمیں ہم ایک نبی ہے جو کل کی باتیں جانتے ہیں تو نبی اضلاع اٹھ کر بیٹھ گئے اور ہم لا تکوری یہ مت کہو بکوری کما سے تقولی جو پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو فائن نہ ہو مارے مڑ رہے اس لیے کہ غیب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اگر عالم الغیب کرو گے تو یہ اس کی صفت میں شراکت جو کہ شرک ہے جو علم اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کسی مخلوق نے پیدا کرنا کفر ہے تو نویر اسلام نے غلوق سے روکا کچھ لوگ نبیر اسلام کے پاس آئے اور باتوں باتوں میں یوں کہہ دیا ماشا اللہ و شیط جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجائزہ نیل اللہ عید تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا اس کا معنی یہ کہ اگر کوئی شخص کسی انسان میں اللہ رب العزت کی صفات میں سے کوئی ایک صفت پیدا کر دے تو اس نے اسے اللہ کے برابر کر دیا حالانکہ صرف ایک صفت میں شراکت یعنی شرک اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس کا رائے کا دانا بھی پہاڑوں جیسا ہے کہ مشیت صرف اللہ اپنے عزت کی باقی ساری مخلوقات باق کی مشیت اور چاہت اللہ کی مشیت کتابیں ہیں اگر ایسا کہنا پڑ ہے تو یوں کہا کرو ماشا اللہ سما ماشے کہ اللہ چاہے اور پھر جو آپ چاہے یہ سم یا پھر یہ لفظ اس بات کی دلیل ہوگا کہ آپ کی مشیت کچھ نہیں آپ کی مشیت اور چاہت اللہ کی مشیت کے تابے تو کس طرح پیغمبر اسلام اپنی ذات کے بارے میں غلوق کی نفی کیا کرتے تھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے دور میں ایک بندہ سورج گرہن ہوا اور اتفاق سے اسی دن نظیر اسلام کے بیٹے ابراہیم میں انتقال ہوا لوگوں نے ایک بات اڑا لی یہ سورج گرہن کسی معروف مشہور شخصیت کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے یہ اس کی وفات پہ لگتا ہے یہ بات بھی غلوط تھی عقیدے کے منافق تھی ندیر اسلام خاموش رہتے ایک غم کیفیت بھی آپ پر جا تھی ابراہیم بیٹا آئے گا آپ کی جھولی میں دم توڑا ہے اور آپ کہ اندر آئی نا بل قل یا گون وبان بول الا مایور بھی ہونا بھی فراغ ہے آنکھوں میں آنسو ہے اور دل بڑا پریشان ہے لیکن زبان سے صرف وہ نفرا ہوں گے جس میں خالق اور مالک کی رضا ہو ابراہیم تیرے فراق سے تیئی جدائی سے ہمیں صدمہ بہت روکا تو ایک صدمے کی کیسی یہ تاریخ تھی اور لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ یہ سورج گرہن ابراہیم کی مفاد پر ہوا ہے مشاہد کے فوج ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں چاند یا سورج کو گرن لگتا نبی اسلام نے لوگوں کو جمع کیا ممبر قائم کیا اور فرمایا کہ ان شمس وما آیا چان ان آیا دن رائے لائے لشیفان یہ بہت اہدم کہ لوگوں سن لو یہ سورج اور چاند اللہ تعالی کی دو نشانیاں ہیں اور انہیں گرہن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے نہ کسی کے بھرنے پہ لگتے اللہ ربی رزت اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تمہیں جھنجھوڑتا ہے کہ یہ سورج اور اچان جو تم سے کہیں زیادہ بڑے اور طاقتور ہیں جن کی حمت مسلم ہے جن کی عظمت تو تم اندازہ ہی لگا سکتے اللہ اپنے ایک عمر سے انہیں بے نور کرنے پر پاجر کہ تم کیا چیز بندہ کا خوف تو درجہ ہوگا اسی لیے ہم کہ ہم اللہ سام بابا جی تم زیادہ کر سبزہ ہوئی رستہ بات جب تم یہ گرہن دیکھو چاندی سورج کو تو تم سارے کام چھوڑ دو اور پچ کا رخ کرو اور نماز پڑھو گرہن کی بقایا ایک نماز شریعت سے ثابت ہے وہ پڑھو اللہ کی طرف مستر ہو جاؤ توبہ کرو استغفار کرو اور دنیا کے سارے امور چھوڑ دو تو یہاں بھی نبیر اسلام نے اپنی ذات کے بارے میں غلوق کی نفی فرمائی تو ان سارے عدل سے شریعت کی فکر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں غلوق کا ارتقا بربادی کا راستہ ہے یہ صادقہ قوموں کو وطینہ تھا یہودیوں نے غروب کیا عیسائیوں نے غروب کیا اور پیغمبر اسلام کا فرمان ہے تو تب تک ان سمن امن کانا تم لوگ کہ تم لوگ صادقہ قوموں کی ہو بہ تہمی کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے اس طرح تمہاری صادقہ اقوام سے مطابقت ہوگی اس گروپ کی صورت میں یہود اثار ایک مزاح کو کون کر رہا ہے ان کے مشن کو آگے کون بڑھا رہا ہے یہ بڑا ایک عجوبہ ہے کہ اس چیز کا احساس نہیں اور پیارے بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے مقام کو کہ کیسے تناظر میں پیش کیا جاتا ہے چکم ہے نا اللہ کے پیغمبر کا مقام نہیں ہے اور اس مقام کی آر میں اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے فقار اور اس کی عظمت اور الحیبت کی منافی باتیں کی جاتی ہیں یہ تو عقیدے کا جنازہ ہے قرآن و حدیث میں بدیر اسلام کا مقام بیان نہیں ہوا اللہ تعالی جو مقام اپنے پیغمبر کا بیان کرے گا کیا کوئی مخلوق اس بیان میں اللہ پاک کا مقابلہ کر سکتی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اس میں شہرا ہے عدا ہیں بڑے بڑے انشاف اور ہیں بڑے بڑے فصیح اور ولیر ہیں بڑے بڑے خطیب ہیں نفر گور ہیں نبم گور ہیں جن ہیں انسان ہیں ملائکہ ہیں یہ سب جمع ہو جائیں اور نبی علیہ اسلام کی تاریخ شروع کر دیں کیا ویسی تعریف کر پائیں گے جو اللہ کرتا ہے اللہ رب العزت کی تعریف اور توصیف کا مقابلہ کر سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رسول الحسم کی عظمت آپ کی شان اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ رسمت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ رب العزت اس تعلق کا بار بار ذکر کرتا ہے اگر اسلام کی حدیث ہے لو کو مدعا خطرہ خلیج ہے نہ تخواصوں اگر میں کسی انسان کو اپنا خلیل بنانا چاہتا ہوں. اگر یہ میرے بھی رواں ہوتا کہ میں انسانوں میں بھی کسی کو خلیل بناؤں تو وہ فکر صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا وہ اس قابل تھے لیکن صاحب کو خلیل اور تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں رحمان کا خلیل ہوں اور خلیل ایک ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا ہے اور مقام خدر ایک ہی میں لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل نہ بنایا ہوتا تو پھر ابوبکر صدیق کو خلیل بنا دیتا یہ ایک معمولی مقام ہے اور تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احمد اسلام کو اپنا خلیل بنا رکھا ایک ریس نے حبیب کے الفاظ کیا حبیب اور خلیل حبیب انتہائی پیارہ دوست اور خلیل وہ دوست جس کی دوستی میں کوئی خرابی کوئی قلل ایک دوسرے کے برابر بھی کو بچیل نہ ہو وہ دوستی جو صدق و وفاق اور قائم ہو وہ دوستی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی سے حاصل تو یہ معمولی مقام ہے کوئی کوئی مقام اس مقام کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا آپ اللہ کے دوست ہیں اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے فلیم ہیں یہ مقدمہ اور شان کیوں نہیں بتایا جاتا مکان فغل اللہ یا عظیم ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے اس پوری کائنات میں اللہ کائنا کے نزدیک سب سے مقرر سب سے بڑھ کر عزت اور تدرین کے مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے دل میں حدیث ہے جب جمیر حمین زمین پر آئے نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے مہراج کے موقع پر تو آپ سواری ساتھ لائے تھے خوراک جس کی پشت پر جانے کون کون سوار ہوا ہے فرشتوں میں سے انسانوں میں سے امبیا سے جب نبی اسلام میں راج کے لیے سوار ہونے لگے تو براق برگنے لگا اس میں کچھ اتہاس پیدا ہوا تو کجبری نے فرمایا کہ تم حرکت کیوں کر رہے ہو یہ اتہاس کیسا ہے کیوں بلک رہے ہو بگوا ماں راشی بگڑا ہے تم سب تو اللہ کی قسم جو سوار تم پر آج سواری کرنے لگا ہے تم پر بہت نے سواری کی ہوگی لیکن جو سوار آج تم پر سوار ہونے لگا ہے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ معرضوں و مکرم کوئی نہیں ہے یہ جی سب سے اکرم اور آئنا شخصیت ہے جو تمہاری سواری کرنے لگی ہے حدیث میدک مطلب کے فن خدا حارا یہ جملہ سن کر برات کے پسینے چھوٹ گئے یہ حدیث اس کی لڑیل ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم آئنا اور معزد محمد رسول اللہ صلی اللہ رسلم اور یہ تعلق ذرا جو ہے یہ سب سے بڑی عظمت کی دلیل ہے سب سے بڑی عظمت اللہ تعالیٰ کسی کے اپنے رضا کا اعلان کر دے محبت کا اعلان کر دے اپنا دوست قرار دے دے حزیب قرار دے دے خلیل قرار دے دے یہ سب سے بڑی صفت ہے اور سب سے اونچا مقام شاد ہے مقان کا فضر اللہ عالیہ عظیم اللہ پر اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا عظیم خبر ہے کتنا عظیم تعلق ہے کتنا مبارک تعلق ہے تبھی دو پہ بڑی اس دوستی اور محبت کا اظہار بار بار فرمایا کرتا تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو مختلف الح سے نواز دے کبھی فاحر کہتے کبھی شاعر کہتے مجنون کہتے اور اللہ تعالیٰ اپنے پے کا دفاع کیا کرتا تھا یہ دفاع اللہ کا کر رہا ہے اپنے پیارے بے عمر کا یہ اس خلت اور محبت کی زمین اور میں نے کچھ رسول کے کہ اللہ نے جہاں بھی مشرے گیر کے پروگرگنڈے کی نفی کی اور اپنے گرہمر کا دفاع کیا وہاں اپنے گرہمبر کو بڑی تسلی دی اور بڑی نینکوں سے نوارا سورج التہار کا مجمون یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ راتیں بیمار ہو گئے تو قیام نہ فرما سکے دو یا تین ہاتھوں کا نکم دیتا ہے آپ کو بڑی تکلیف تھی اور آپ قیام نہ فرما سکیں ایک عورت جو آپ کے قیام کو نوٹ کیا کرتی تھی اس نے دیکھا کہ محمد صلی فلسل دو تین دن نہیں اٹھ سکے مشرق عورت تھی اس نے کہا کہ لکتارہ کا کاشائی ہو کر اے محمد فلسل لگتا ہے نہ تمہارے شاہدان نے کو چھوڑ دیا جو شہزان تمہارا محرک تھا اور تم نے جو آواز اٹھائی اس شہزان کی تباہ میں لگتا ہے کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا اور اسی طرح باز مشرقی نے یہ بات بھی کہی انہیں اسی دوران کہ رسول اللہ سلم چند دہی نہ اتری تو کہا کہ بدر ہے کرم ہو کر بخلا لگتا ہے تمارے پر وہ دبان تم نے چھوڑ دیا ہے اور اللہ تم سے ناراض ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیگمبر کا دفاع کیا اپنے دوست کا دفاع کیا اور کتنے پیارے انداز ماں بتا رہا گھر ربو ماں بلا تیرے بربر دگار ہیں رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ مجھ سے ناراض ہوا اور ساتھ ہی کیا فرمایا مغل آگے دکھا منل اوڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے کتنی بڑی تسلی دار آخرت آپ کی دنیا سے بہتر دنیا کا معاملہ اسی طرح تکلیفوں میں کٹے گا مگر آخرت آپ کے لیے ادر عظیم ہے کتنا ادر عظیم ہے فرمایا کہ بڑا سوف ہے جو عظیم اور آپ کا پرور دگار آپ کو دے گا اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے رادی ہو جائیں اپنے پیغمبر کا دفاع کیا اور صاف صاحب کی پسندی دی جو کہ انتہائی محبت کی علامت ہے خرک اور محبت کی علامت اللہ رب العزت کہ یہ دوستی کے مظاہر کہ اللہ تعالیٰ خدا اپنے پیغمبر کا دفاع کرتا ہے اور اپنے پیغمبر کو پسندی کا سامان فراہم کرتا ہے ایک موقع پر نے کہا تھا جب آپ کا بیٹا ابراہیم فون ہوا کہ بس محمد سلسف کی نفر ختم ہو جائے گی سارے بیٹے پیدا ہو کر مر گئے اس کا کوئی جانشی نہیں اس کی عمر تک اس کی بتا پر یہ دین ہے جب اس کا انتظار ہو جائے گا تو چونکہ کوئی آپ کی اولاد نہیں ہے پیدا ہوتی ہے اور مر جاتی ہے تو پھر یہ مختو نفل اور چند سال یہ دین قائم رہے گا پھر بک جائے گا یہی بات آس وائل نے کہی تھی کہ محمد رسل نور مقور نفل ہے اور چند دن کی بات ہے، پھر یہ معاملہ معدوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا دفاع کیا اور دفاع سے قبل اپنے پیغمبر کو مسلی دی محبت کا اظہار کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ آ کرنا ہے ان نشانیا کام تک ہم مسلم خوش ہو جاؤ ہم نے آپ کو موسم دیا ہے کہ ایک عظیم ہاؤس جو لوگوں کی صحادت کی عیامت ہے یہ قیامت کے اندر آزار ہوگا میدان ماشرت میں جس کا عرض ملک کے سے اردو تک ہے اور جس کی آپ گول آسمان کے ستاروں کے برابر ہے और جس کا پانی دودھ سے بڑھ کر سفید اور شہد سے بڑھ کر میٹھا اور برف سے بڑھ کر ٹھنڈا ہوگا جس پانی کی تاثیر یہ ہے کہ جس کو ایک में مل گیا معاشرے کے میدان میں پچاس سال پچاس ہزار سال ہوں گے وہ دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور سورج ایک میل کے فاصل ہوگا جسے ایک دھول نصیب ہو گئے لاجو ہر پید ہوئے جنگ جنت سے داخل ہونے پر اس کو پیاس نہیں لگی ایسا یہ پانی ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے وہ اللہ دار ہیں اپنے پیمبر کا دفاع کرتے ہوئے اور وہ غم جو آپ کے چچا نے آپ کو پہنچایا پچھلے حقیق نے آپ کو پہنچایا آصم رسائل نے آپ کو پہنچایا اللہ تسلیاں دے رہے اس غم کا ارادہ کر رہے اس درد کو دور فرما رہے ہیں ایک عظیم اشارت دے کر کہ اب ہم نسرت آپ خوش ہو جاؤ کہ ہم نے آپ کو حوض فوخر دے دیا ایک عظیم اشار نمبر دے دی, دے دی یہ پڑھنے حق ہوگا ان لوگوں کا جو آپ کے منتوڑ فردان ہوں گے جو آپ کی حفاظت کرنے والے اور آپ کی سوا کرنے والے ہوں گے اور یہی آپ کی چاہت ہے اپنی امت کے بارے میں کہ یہ امت ہر قدم کو شاہد کو جب گنا ہو تو میں محشر میں یہ شہادت ہم ادا کروائیں گے کہ جو اس دنیا میں آپ کی سفا کرتا رہا اور آپ کی عدایت کرتا رہا اسے حوثے حوثوں کا جان نظیب ہوگا اور جس شخص نے اس عدا سے گریز کیا اتفاق سے گریز کیا اور کیا بن گیا پھر جو اس نے چاہ بن گیا اس سے کوئی بحث نہیں وہ کس کا پیروکار بنا اور کس کی سوا کرنے والا مدد آباد صاحب کی پیروی کرے جو کسی امام و مرشد کی پیروی کرے یا کسی قوم اور قبیلے کی پیروی کرے ہمیں اس سے کوئی فروگار نہیں ایسے انسان کو حوضِ ہفر کا پانی نصیب نہیں ہوگا یہ پانی نصیب ہوگا ان لوگوں کو جو پوری زندگی آپ کی سیوا کر دے رہے جن کے مرحج میں آپ کی سیوا جن کے مرحل میں آپ کی, کے آج کی بھی اور آپ کی عائد تھی جن کے عمل میں آپ کی اتباع تھی ہر عمل میں آپ کی اتباع کا رنگ تھا اور سنت کے پیروکار تھے انہیں جان نظیب ہوگا رسول اللہ اعظم کی حدیث ہے انا حوض میرا الحوض میں حوض قوصل پر پہلے پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا تم آؤ گی میں تمہیں جان قوص پیش کروں گا اور بلاؤں گا ایک جماعت میری طرف بڑھے گی میں اس کے استعمال کی سوچ رہا ہوں کہ اچانک جروری ہمیں ایک دیوار حائل کر کے ان کا راستہ روز دیں گے ان کو دنکاریں گے میں کہوں گا امت ہی امت ہی میری امت ہے یہ انہیں آنے دیا جائے کیوں روکا جائے رہا ہے جدید فرمائیں گے کہ ان لا چندری مہاراشٹر کا کوفا ادا کر آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے پاس کیسی کیسی بداعت اور, اور طور کاری کی نئے نئے کام نئے نئے راستے اور نئے نئے امور جنہوں نے بنائے آپ نہیں جانتے آپ تو ایک سنگ دن پر اس قوم کو چھوڑ کر آئے تھے اور یہ فرمایا تھا کتاب سب رکمان بھائی بات لگ رہا اور کہ میں تمہیں ایک واضح راستے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی دن اور رات برابر ہیں تو آپ تو ایک عظیم نے میں چھوڑ کر گئے تھے چمکدار راستہ چھوڑ کر آئے تھے ایسا راستہ جس میں راست نانی کوئی چینج ہی نہیں دن ہی دن روشنی روش روش ہی روشنی ہو ہی ہو لیکن یہ بند اس راستے سے ہو ہوگیا یا تو راستے میں کہیں کوئی اندھیرا ہوتا کوئی شفا ہوتا کوئی حمول ہوتا اور کسی قسم کا کوئی چکر ہوتا ایسی کوئی چیز نہیں تھی واضح راستہ اور بسیری راستہ جو اس میں آئے اس کے لیے گنجائش ہے اور روشن رات کوئی حام نہیں اور پھر بھی یہ لوگ اس راستے سے بھٹک گئے اور نئے راستے اٹھا دیے انہیں یہ حوضے پہلے پا پا کا پانی کیسے نصیب ہو سکتا ہے تب رسول اللہ رقم فرمائیں گے کہ سوحتن سوقت میں سیارہ جن لوگوں نے میرے فوج میرے سیم کو تبدیل کر دیا انہیں مجھ سے دور کر دیا جا جائے یہ اس نعمت کے سب اہم نہیں ہے یہ نعمت حق ہے ان لوگوں میں جو آپ کے پیروں پر تو اللہ نے آپ کو پسندی دی پھر کون لوگوں کا صحاف کیا جنہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی وسلم مقبول السفر ہے آپ کے بچے خوف ہو رہے ہیں اور آپ کے دین کا سلسلہ آپ کی زندگی مج ہے اس کے بعد بٹ جائے گا فرمایا کہ ان آپ کو ہوا بھلا کہنے والے اور آپ کو تنقید نہیں کرنے والے خود ایسے ہیں کہ ان کا نام و نشان جائے گا ان کا نام و نشان بٹا کے رکھ دوں گا اور پھر آسم کا دردناک آزاد آسر کی بڑی سے سراسی ہو گیا خوردو ایک مقام پر فرمایا ان کے ناموں کو ہم ہاتھوں کی سونے جیسا بنا کر جہنم میں رگڑے دیں گے مسئلے بھی ان لوگوں کو پھر یہ دیکھیں گے انہوں نے میرے پیارے نومبر پر کس طرح تنسید کی تھی اور کس طرح سال نے کی تعلیم سالنے کی کوشش کی تو دیکھے کس طرح طرح مریض اپنے پیرمبر کا دفاع کرتا ہے اور ساتھ ساتھ تسلیاں دیتا ہے اپنے پیرمبر کو اشار بھی دیتا ہے خوش کرتا ہے پائے کے میدان میں آپ نے دعوت دی مکہ مقدمہ سے یہ کہہ کر نکلے تھے کہ تم لوگ میرے اپنے ہو کوئی چلا ہے اور کوئی پایا ہے تم بیجا ہے بھانجا ہے اور کوئی بھائی ہے تو نے یہ نفیس زیادہ تم نے پیش کی اور تم نے اس کا حق ادا کیا تجربہ کی اپنے بیگانے میں جاتا ہوں جو میرے اجنبی جو آپ سے نہیں ہے بیگانے دیکھنا کس طرح اس کو قبول کریں گے آپ کا چلے طرح کے غلام آپ کے ساتھ تھا ان لوگوں کو جمع کیا اور خون علاج رہا ہے ان کہا انہوں نے بھی بڑا بہت سلوک کیا پتھر پارے نبی اسلام کے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے اور خون دین افار میں کہا کہ آپ پر خوشی پاری ہوگی کچھ ہوش آئے تو پھر آپ نے سواگت دی لوگوں نے پھر پتھر مارے مطلب دو تین بار ایسا ہوا حتیہ کہ جلدیا رینج پہنچ گئے پہاڑوں والے پرشتوں کو دیکھ در. کیا دیکھ اشارہ کر دیجئے ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو پیس کے رکھ دے رسول اللہ فرمایا کہ بوئس تو رحمت کرم آیا نا امداد نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے نہ رحمت بنا کر نہیں بھیجا میں ان تو زیادہ دے رکھوں گا اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایماندار آ سکے تو ان کی اولادیں ایمانداری آگے ان کی تصلیں ایمانداری اور باختر ایسا ہوا خواہش میں پائل والوں کی اولادیں ایمان ایمانداری اور بڑا مستقبل ایمان ان کا تھا اور ان کے ایمان سے بڑے فائدے ہوئے سمر کے محمد مستحد ہوئے اسی پائل کے ایک نوجوان تھا محمد ابن قاسم میں تھی اسلام لایا ایمان قبول کیا اور سولہ اٹھارہ سال سار کی عمر میں اسے سندھ بھیجا گیا ہے جس کی کشی کی گئی اور سندھ فضا ہوا اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی توحید کی دعوت دی اور ان کی برکت جوہور سے اللہ کی توحید سے اس خطے میں دعوت بھی لی اور یہ سارا خطہ اسلام نے اور دین توحید میں داخل ہوا گئے اور یہ سارا کردار پار کے ایک نوجوان کا تھا پیغمبر اسلام کے اس جملے میں کتنی کسلوں میں کتنی گہرائی ہے اور کتنا یہ عظیم جم ہے اور کتنا مبارک جم ہے یقیناً اب آپ مکہ کی طرف لوٹ رہے ہیں دل شکنی ہو رہی ہے یہ بھی سوچ ساری ہے کہ مکہ میں کیسے داخل ہوں گا وہاں تو کہہ کر آیا تھا کہ تم نے اس کی قدر نہیں کی حالانکہ تم اپنے ہو دیکھنا بے گاج اس کی کیسے قدر کریں گے اب مکہ والے بھی یہ سلوک جان چکے ہوں گے اب کس طرح دبکہ دا میں داخل ہوگا کس طرح اس قوم کو سا... اس قوم کا سامنا کروں گا اور یقیناً اس مقام پر ایک دائرے سوچتا ہے کہ مجھ میں کیا کرنے رہیں گے یہ مشن یہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکا اور بات آگے نہ پھیل سکے اور لوگوں نے یہ سلوک کیا حالانکہ یہ بھی ایک کامیابی ہے لیکن یقین دشکی ہوتی ہے جناب گرو اللہ علیہ وسلم ایک بات میں داخل ہوئے مکہ لوٹتے ہوئے اور فجر کا وقت تھا آپ نے جماعت کرے آپ کا خدا دید آپ کے ساتھ تھا دو میرے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ اور پھر جب سلاد پھیرا تو ایک عجیب واقع رول رہا ہوا جن آپ کے پاس آ گئے جن دنیا بھر میں بھجکتے پھر رہے تھے کہ معاملہ کیا ہے یہ تغیر کیوں آ ہم آسمانوں میں جایا کرتے تھے آسمانوں کی خبریں لایا کرتے تھے ہم اچانک تبدیلی آگے کہ جب آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہی ہیں تو یہ شہادت حادث हमारी ہماری طرف ہم کو جلا کے راس کر دیتا ہے کہ تغیر کیا ہے آسمان کی خبروں میں کچھ نہ کچھ زمین अमन کے لیے के تھا خوشخبری کے فیصلے تھے اللہ نے یہ خبریں کیوں بند کر دی وہی باتیں ہو سکتی یا تو پرورتکار تھے زمین زمینداروں کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا زمینداروں کا برباد ان کی خوشحالی آسمان کی خبروں کو ہے اور اگر یہ خبریں کٹ جائیں کہ زمین والے اللہ کی بڑی کو چھوڑ دیں چاہے وہ پور ہو جائے تو یہ زمین زمینداروں کی بربادی یہ تو اللہ تعالی چاہتا ہے ایک کو برباد کر دیں اور یہ اللہ چاہتا ہے کہ نام کا جی سلسلہ بند کر کے کسی شخصیت کو محروض کرے اپنا نبی بنا کر اور وہ نبی ہماری وحی کو لوگوں تک پہنچائے معاملہ کیا ہے جن زمین پر گھوم پھر رہے اور بات وادے نہیں ہو رہے حتیٰ کہ کوئی جماعت چلتے چلتے آج اس باغ میں موجود تھے اور گرم اسلام فجر کی جماعت پہلا رہے آپ نے خلاج کی جنہوں نے کلاس سنی اور کہا کہ بندا اس خلاف میں وہ تاثیر ہے جو علیہ السلام کی زماعت میں تاثیر تھی اس کلاب میں وہ اعزاز ہے جو مسر اسلام کی کلام میں اعزاز تھا مسر اسلام کا کلام بھی کلام الرحمان تھا اس کا معنی یہ کہ یہ کلام بھی کلام الرحمان ہے تو جنہوں کو نے بھیج دیا انہوں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا عقیدہ کو حدیم کو سمجھا اور مانا اور آپ آج کی اجازت میں داخل ہو گئے یہ تسلی کا حدیم سامان تھا کہ آپ کے مشن میں جد و جہد میں کوئی ناکانی نہیں آپ مشن قابل قبول ہے اور آپ کی جدوجہد قابل قبول ہے بڑی تعمیر کمی آئی ہے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ہلکا کو گوشت اسلام کیا اور اس پر آپ نے جنم پر کو تسلی دی کہ آپ کا معاملہ کتابیں روکا نہیں ہے کہ لوگ اب ہیں جو آپ کسانوں کو قبول نہیں کرتے اور اصل بات یہ ہے کہ لوگ قبول کرے یا نہ کریں دعوت دینے والا اگر مغرب پر قائم ہے اللہ کے تعاون کے سب مفاد آئے ہے تو یہ کامیابی ہی کامیابی ہے ناکام کو وہ شخص ہے جو دعوت کو پختر کرنے کے لیے اپنے مقام سے گر جائے دوسروں کے قانون میں ضعوت اپنائیں دوسروں کی باتیں اپنانا شروع کر دے تاکہ میری دعوت پہنچے میرا مقام جو ہے وہ اونچا ہو میری باتوں کا جنشا بچے یہ کامیابی نہیں بلکہ ناکامی ہے کامیاب تو وہ شخص ہے جو دعوت دے لیکن خانے کے کاغیر کے قانون سے سرے منہ میں خراش نہ کرے کوئی مفاداری ہو سد کو صفا ہو سد کو سفا ہو رسول اللہ سب کو فروغ ہے پیامت کے دن یہ منظر نظر آئیں گے کہ ایک دماغ کے لیے کھڑا ہے کچھ ہم بیا ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک راحت ہے بیس افراد ہیں پچیس افراد ہیں اور تیس افراد ہیں کچھ ہم ریا ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ دو افراد ہیں کچھ ہم ریا ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک ہی فرد ہے اور کچھ ہم بیاہ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل تنہا کھڑے ہوں گے یہ امبیاں ناکام نہیں ہے بڑے کامیاب ہیں انہوں نے دعوت دین میں مشن اور قانون الہی سے پراوت نہیں کی اس پر قائم رہے صبر کیا قوموں کی تکلیفیں صحیح جو ان کا بائی کار تھا قوموں کا اسے برداشت کیا اور یہ پوری زندگی جو دکھوں سے عبارت سے بڑی صبر سے برداشت کی اور گزاری اور یہ کامیابی ناکام کا وہ شخص ہے جو اپنے مقام سے گر گئے کچھ لوگ کچھ دو جو آج کی جمہوری شاسن کا وسیلہ ہے کچھ مان دو کچھ بنوا دو کچھ ہماری لے دو کچھ اپنی دے دو اس طرح کچھ لوگ شاید آپ کے پاس آ جائیں شاید کچھ دن کی چاندی بن جائے اور کچھ دن کی واہ باہ بن جائے لیکن یہ انسان ناکام ترین انسان کامیاب تو وہ ہے کہ لوگ مانے یا نہ مانے وہ اپنے اصول پر قائم رہے شریعت پر قائم رہے اپنی تحریر کو قائم رہے اور کچھ لوگ کچھ دو کی بارش کو اپنی سنحد سے خارج کرتے اور اندازہ کا باقاعدہ بندہ بن جائے اور یہی تین کہ یہ مقاصد ہے اور یہی دن کی دعوت ہے ان پر دعوت کو قائم ہونا چاہیے تو اللہ رب العزت نے اپنے برہم پور کی آرمی تسلی کا سامان فراہم کیا جنہوں کی ڈیمانڈ بھیج دی پہلے کی دعوت انسانوں تک محدود تھی اور آج یہ دعوت جنہوں تک پہنچ اور وہ بھی اس کو قبول کر رہے ہیں جس سے نظم اسلام کو بڑی تسلی ملی کہ کوشش صحیح جہاز پر ہو رہی ہے اور مشن کارکنگ نے مرمات ہوا ہے اور ہمارا راضی ہے ناراض نہیں ہے تو ایسے کئی مقامات آپ کی زندگی میں آئے اور رب العزت نے کس طرح آپ کا دفاع بھی کیا اور کس طرح آپ کو تسلی دی اور کس طرح آپ نے پیارے جگہر سے محبت کا اظہار کیا تو تعلق باللہ کی یو نوری نے جو اللہ کے جن کرتا ہے سب سے اونچا مکان سب سے اونچا مکان اس مقام کا مقابلہ کوئی مقام نہیں کر سکتا اب ایک شخص سے حما دن راس نبیر اسلام کی ظاہری جو ہے وہ شمار کو بیان کرنے میں کہ آپ کی چار ایسی تھی اور آپ کے ہوٹ ایسے تھے اور آپ کی کملی ایسی تھی اور آپ کی آنکھیں ایسی تھی اور آپ کے رخان ایسے تھے اور آپ کی زرخیں ایسی تھیں تو اللہ کہا میں کہیں یہ مقام اپنے جگہ بر پیش نہیں کر رہا یقیناً ایک جملے میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ پیغمبر اسلام شاہی ان کے اعتبار سے پوری کائنات میں سب سے فرق حسین ہے الفال فرماتے ہیں کہ ایسا خوبصورت چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اور پیغمبر اسلام سے میں نے مسافر کیا ورنہ آپ کا ہاتھ ریشم اور حریم سے بھی جانا نرم تھا اور میں نے پیغمبر اسلام کے قریب ہو کر آپ کے پسینے کو سونا ہے دنیا کی کوئی خوش آپ یہ پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ بات معلوم ہے لیکن اس دنیا کا اس سشست کائنات کا اعلان ان چیزوں میں نہیں ہے ان کو تو بتانا پڑے گا کہ اللہ کے بھی کی دعوت کیا ہے اللہ کے بھی ہمبر کا مشن کیا ہے توحید کو مانو اللہ کے پے کی سوا کرو اللہ کے بھی کی غرامی میں آ جاؤ اللہ تو آگے اپنے پہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وعدے کیا خلر کو وعدے کیا اپنے پیغمبر کو حمیر کہا اور حمی کہا پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کو حاضر ہو کہ یہ تو پگمبر کا مقام ہے میرے ساتھ تعلق ہے اب تم بھی سن لو نقد من اللہ سے نہیں نا اس من حقیقے کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا میرا پگمبر میرے پیگمبر کی فیصد ایک احسان اس احسان کو مانو تو احسان وہاں ادا کرو اور وہ کیا ہے وہ اس چیز میں ہے کہ میرے دیمبر کے تین کشت یہ تمہارے تمہارا دے میری آج تم کو قوڑ بڑھ کے سنائے گا بھائی والے تمہیں کتاب اور حکمت اور میرا بہمبر تمہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دے گا بھائی اس کا کی تمہارا مز کیا کرے گا کتاب اللہ حکمت و سنت کی تمہیں تعلیم دے گا تمہارا مز کیا کرے گا تو ترقی کی احساس کتاب و سنسد کی تعلیم کی احساس ہی میرا پیرمبر ہے اور میں یاد رہا ہوں کہ نام میرا نرمبر کرے گا بس یہ پیغمبر کے تین بظاہر ہیں یہ میرا احسان ہے اس احسان میں تم سب تامل شمار ہو گئے دل کشن کو پہچان لو قرآن کے ساتھ تعلق ہو حدیث کے ساتھ تعلق ہو اور پورے تزگی اور تسبیہ کے ساتھ اس دین میں آ جاؤ اور یہ بات نوٹ کر لو کہ تزگی اور تسبیہ اللہ کے پیرمبر کی تعلیم سے ہوگی یہ کسی صوفی قسم میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی باریہ شوق کا باغ تمہارا تزکیا کر سکے گا جو تم سے طرح طرح کے آج کام کروائے جن کاموں کا تعلق تصحم دی کے ساتھ نہیں ہے یہ تو بالکل سادہ سا پروگرام ہے قرآن کی آئسیں تذکیہ کی احساس ہے بحب الاسلام کی حدیثیں تذکیہ کی احساس ہے کتاب و سنت کی تعلیم تذکیہ کا احساس ہے بحب الاسلام کا اسوا تزکیہ کی احساس ہے ان باتوں کو سمجھ لو کہ جہمبر اسلام کے ساتھ میرا تعلق محمد الخلت کے ساتھ ہے تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے یہ ایک واسطہ ہے میرا تمہارے درمیان اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے بھی محبت کرنے لگوں جیسے ہم نے جگہ پر سے کی تو اس کا جو راستہ ہے جو واسطہ ہے تو محمد رسول اللہ کل ان تم تو ہملہ فصن یوں تم اللہ جو پھر میں تم ضرور آدھوں اے جمبر کہہ دیجیے اگر تمہیں بھی اللہ کی محبت چاہیے تو اس کا واسطہ میں ہوں میری چنتا کر لو اس کے دو کمرے ہیں ایک ایک اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا دوسرے ایک ہم تمہارے تمام گناوں کو معاف کر دے گا اور یہ بات نور کر لیجئے جنت کے داخلے کی دو ہی ملاحیں ہیں ایک اللہ کی محبت اور اس کی رضا دوسرے تمام گناہوں کی پکش ایک گنا بھی دادوں سے چمتا رہ گیا تو جنت حاصل نہیں ہوگی اور اپنا ناراض ہو گیا جنت حاصل ہوگی جنت کا حصول اللہ کے لوگ میں ہے جنت کا حصول تمام سواہوں کی بخش پر ہے اور یہ پروگرام تم کیا ہو سکتے ہیں اس کا ایک ہی فاست ہے ستر لوگ میری سوا کر تو پروگرام بالکل واضح ہو چکا ہے ایک اللہ ہے دوسرا افسان کا تہمبر ہے اللہ نہ اپنے جہمبر سے اپنے تعلق کی دوائیں سے واضح کر دیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی اپنے تعلق کا راستہ مہیا کر دیا کہ تم سے بھی یہ تعلق قائم ہو سکتا ہے یہ محبت تمہیں حاصل ہو سکتی ہے بس میرا رحمد میرا ایک احسان عظیم ہے اس کی قدر کرو تزکیاں اس سے کرو کتاب اور نسبت کی تعلیم اس سے لو میری وہی حاضی ہے وہ اس سے حاصل کرو اس کی اتباع کرو اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے بنا مجھے پاس صاف ہو جاؤ گے اور یوں اللہ عصر کی محبت کی تکمیل ہوگی تم سب جنت حاصل ہو جائے گی لیکن اگر اتباع نہیں کرو گے تو وہ سب لوگ جنگ کے داخلے کا انکار ہی ہوگی جنگل حاصل کرو گے یہ تعلق کی ضروریتیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اپنانا چاہیے یہ عقیدہ کی اور منحج بھی ہے سیاست بھی اور اثرات بھی ہے اسی پر انسان کار بند رہے یہ کامیابی کا رابطہ ہے اللہ بات بجے اور آپ کو توفی ند فرما دے اور بچنے کی توفیع ندا فرما دے جس ملوک نے ساتھوں کو کر دیا اور یہ قوم کو بھی فرمان کر دے گا نبی اسلام کے فرمان کہ تم لوگ سادتا قوموں کی خوب ہُو پیاروی کرو گے اللہ تعالی ہم نے پیاروی کا ایسا سلسلہ ادا فرما دے کہ جو سادہ انبیاء کے افراد تھے جو ان کی اتباع کرنے والے ان کی حواری بن گئے ان کے بھاس بن گئے ان کے نسدی بن گئے اللہ ہمیں بھی اسی منحص کی تعلیم اور تقریر کی توفیق ادا فرما اقول اخلاق لہٰذا وسط علی بالکل الحمدللہ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ, وصلاح وصلاح اللہ وبعد. یہ بہت سے ساتھیوں نے درخواست دی ہے دعا کے لیے اللہ علت تمام ہمارے بیمار بھائیوں کو صحت کامیا فرما دیں اور کچھ لوگ پریشان ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرما دے اللہ تعالق کو آفیت دے امن و سکون عطا فرما دے اقتصادی بحالی عطا فرما دے رزت کی فراوانی عطا فرما دے یہ اطلاع آپ کو مل جکی ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ اپریل کو سالانہ کانفرنس جمید علیہ سندھ کے تحت منعقد ہو رہی ہے نیو سید آباد میں اس کانفرنس کے مؤثر بانی شیخ العرب العظم اور عظیم و علامہ بدی الدین شاہ راشد الرحمہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے اس کانفرنس سے اب تک ہزاروں لوگ مستفید ہو چکے ہیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کر چکے ہیں اور بحمد اللہ خرافات کو شرک و بدت کو چھوڑ کر تحریر و سنت کے راستے کو اپنا چکے ہیں بڑی ایسی مثالیں موجود تقریباً یہ ستائیسویں کانفرنس ہے اور ستائیس سال سے جاری ہے بحمد اللہ اور بڑے اس کے فوائد ہیں یہ کوئی روایتی پروگرام نہیں ہے بلکہ بالکل ہٹ کر ایک منہجی پروگرام ہے موضوعات کے تحت خطاب ہوتے ہیں لوگ سنتے ہیں کہ کوئی اچھل کود اور کوئی نعرہ بازی ہنسنا ہنسانا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی بڑا سنجیدہ پروگرام ہے اور بھی ہم دو دن تک یہ ایک تربیت لائی رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ انتظامات میں مساعر کی ضرورت ہوتی ہے ساتھی وہاں سے دشوف لائے ہوئے ہیں اور باہر ان موجود ہیں آپ تعاون کیجیے اس کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں جو بھی ضروریات ہیں اس تعلق سے آپ تعاون کریں انشاءاللہ کوئی ایک حرف بھی اگر کسی کے دل میں اتر گیا تو صدقہ جاریہ ہو جائے گا انشاءاللہ دو دن تک مسلسل یہ پروگرام جاری رہے گا اس میں شرکت کی بھی دعوت دی گئی ہے آپ شریک ہو اللہ تعالیٰ دے دینی پروگرام میں جانا چاہیے نویر اسلام کا فرمان ہے اللہ سمیہ مخالف حق تم مدد حق میں اللہ اس وقت کے چہرے کو تر کر دے جسے میری حدیثوں کو سننے کا شوق ہو اور پہنچ کر سنے سفر کر کے جائے سنے پھر اس کو یاد رکھے اور آگے پہنچا دے یہ تین تعلق اگر قائم کر لے تو اللہ دنیا اور آخر میں اس کے چہرے کو تر کر دے گا اور یہ تر کی انشاءاللہ جنت کے داخلے کی نویز ہے اور پروگراموں کو سننے کا فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ابھی سدا فرما دے کہ میں تعاون کی سزا کروں کہ ساتھی باہر موجود تعاون کیجیے تاکہ یہ پروگرام جو ہے وہ حسب حال ہو سکے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سمجھنا پرما دے اند اللہ فلا ان لا الہ الا ہو بنست لا شکر شریف علم ان محمد بعد کتاب اللہ خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشرا المولى وكل من سد وكل بدها ضلالة وكل ضاله في النار من يتبع الله ورسوله فقد رشد وهدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تراهلنا إن نسينا أو وقعنا ربنا ولا تحمل علينا كسرا كما حملته هذا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقف لنا به ضعف عنا برخلنا برحمنا أنت مولى على تنصرنا ذا القوم الكافرين ربنا وظلنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا تخضل منا إنك أنت سمير عليه فطب علينا إنك أنت الطواب الرحيم برحمة الله يارحمة الرحمن وصلى الله فتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين على الظالم غير المعبوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الذين هادوا فَهُمْ ظَنّوا أَنَّكُم أَوْلِيَاءُ اللَّهِ إِذْ رَأَوْا أَنَّكُم أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَغَنَّوا بِالْمَوْتِ فَمَن مَّوْلَى الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم العيب والشهادة فينبعكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نومي للصلاة من يوم الجمعة. من يوم الجمعة ففعوا إلى ذكر الله فضلوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قدرت الصلاة فانتجروا في الأرض وبدعوا من فضل الله فاذكروا الله كثيرا وإذا رأوا تجارة أو لهوة فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 الَّذِينَ نَامُوا لَا لا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ إِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ هُوَ الْبَاقِي وَمَنْ يَغْفَلْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ يفعل ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَوْفِقُوا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر, الله اكبر